بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر تھرٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیکچر ڈائمنشنل ماڈلنگ کے بارے میں ہے ڈائمنشنل ماڈلنگ کے کچھ باتیں ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا سٹار اسکیم کے بارے میں رول ایپ کے ریفرنس سے اس لیکچر میں خاصی ڈیٹیل میں ہم اسکیماز کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا سگنیفیکینس کیا ہے اور وہ چیزیں کیوں کی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ لیکچر شروع کروں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں ڈائمینشنل ماڈلنگ کا لفظ تو شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے لیکن انٹیٹی ریلیشن شپ آپ یقینا سن چکے ہوں گے ان پہ آپ نے کام بھی کیا ہوگا تو میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کافی سال پہلے کی بات ہے جب کوبول بیس سسٹم ہوا کرتے تھے جن کو کہ میں کوبولین سسٹم کہوں گا اگلی سلائیڈ میں تو کوبولین سسٹمز کے لیے ڈیٹا کلیکشن کیسے ہوتی تھی ہم ایک یوٹیلٹی کمپنی کے بارے میں سوچتے ہیں یوٹیلٹی کمپنی کے لوگ ہر گھر جاتے ہیں اور وہاں سے ڈیفرنٹ ریڈنگز نوٹ کر لیتے ہیں وہ ریڈنگز کسی رجسٹر میں لکھتے اور لکھ کے ایک سینٹرل جگہ پہ پہنچا دیتے اب اس میں کیا چیز ہوتی تھی وہ جن گھروں کے ایڈریس نوٹ کرتے تھے اور یوٹیلیٹی میٹر کی ریڈنگ نوٹ کرتے تھے وہ گھر کا ایڈریس تو کبھی چینج نہیں ہوتا اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جہاں ایک میٹر لگا ہوا ہے وہ گھر وہاں سے کہیں چل کے کسی اور جگہ چلا جائے گا ایڈریس کبھی چینج نہیں ہوتا ہاں جس شخص کے نام میٹر تھا وہ شاید چینج ہو جائے مثال کے طور پہ کوئی کرائے کی جگہ تھی کرایہ دار وہاں سے گیا جگہ کا تو ایڈریس چینج نہیں ہوا لیکن جس شخص کے نام میٹر تھا وہ نام چینج ہو سکتا ہے تو ہم جگہ کے ایڈریس کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جاتے یوٹیلٹی کمپنی والے ڈیٹا کاغذوں پہ نوٹ کرتے اور اس کے بعد لا کے کمپیوٹر سینٹر میں جمع کرا دیتے کمپیوٹر سینٹر میں اس ڈیٹا کی اینٹری ہوتی اینٹری کس میں ہوتی ایک فلیٹ فائل میں انٹری ہوتی اور اس انٹری میں نائٹ میر ہوتا ایررس کا ایررس کا نائٹ میر کیسے ہوتا ہے میں کچھ بتاتا ہوں لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایررس کا نائٹ میر کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک تو وہی جو ایڈرس تھا وہ بار بار انٹر ہوتا اب جو لوگ میٹر ریڈنگ کرتے تھے وہ تو چینج بھی ہو سکتے ہیں کسی صاحب نے اپنی کنونشن استعمال کی ایڈریس کو لکھنے کی کسی نے اپنی کنونشن استعمال کی کسی نے سارا ایڈریس لکھا کسی نے کم ایڈریس لکھا لیکن تمام کا تمام ایڈریس اسی فلیٹ فائل کے اندر چلا گیا فلیٹ فائل میں ایڈریس گیا اور رپیٹ ہوتا رہا اور رپیٹ ہوتا رہا اب پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نے کہیں چینج آیا مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی شخص کا نام بدلا گیا تو وہ کتنی جگہ پہ ریفلیکٹ کیا جائے گا اور یہ جو ٹیبل تھا اس کو کیوری کرنا کتنا مشکل ہے اس لیے کہ اس میں لگاتار ریپیٹیشن ہو رہی ہیں تو ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے نارملائزیشن بھی استعمال کی گئی جو کہ ہم چھٹے لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں تو نارملائزیشن سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ریلیشن شپ آتی ہے جس کو آپ ای آر ڈی بھی کہتے ہیں اینٹی ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں یہ ڈائگرامس بزنس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے یا بزنس کیسے کام کرتا ہے یا اس کے کمپوننٹس میں کیا انٹیگریشن ہے وہ اس میں اسٹور کی جاتی ہے تو میں اب تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں اور وہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ اس کا لنک اور اس کی ریکوائرمنٹ ڈائمینشنل ماڈلنگ کے کانٹیکس میں کیسے آتی ہے تو ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں نیڈ فار اینٹی ریلیشن ای آر ماڈلنگ اس کی ضرورت کیوں پڑی میں آپ کو شروع سے کہتا آ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہر چیز کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے اور اس مقصد کا عام طور پہ جو آبجیکٹو ہوتا ہے یا جو چیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ڈیٹیلز میں اب ڈسکس کروں گا وہ اب آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکے ہیں وہ ڈیٹیلز کیا ہیں پرابلمز ود ارلی کوبولین ڈیٹا پروسیسنگ سسٹمز ڈیٹا ریڈنڈنسیز فروم فلیٹ فائل ٹو ٹیبلز اینڈ سلو جوائنز تو جو پرابلمز تھی کوبول بیس سسٹمز کی وہ تو میں نے آپ کو بتائی ایک فلیٹ فائل کا کانسیپٹ تھا اور اس میں جو بہت بڑے ایشوز تھے وہ ڈیٹا کی ریڈنڈنسی کے تھے جو ڈیٹا تھا وہ بار بار انٹر کیا جاتا تھا اور وہ ڈیٹا ریپیٹ ہوتا تھا تو جو ڈیٹا کی ڈپلیکیشن تھی اس کا ایک f, اس کا ایک کاسٹ ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کچھ معلومات سسٹم میں ریپیٹڈلی ڈال رہے ہیں جو کہ وہاں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس کے نہ صرف ڈالنے کی کاسٹ ہے بلکہ غلطیاں بھی آ رہی ہیں تو لوگوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا اور انہوں نے اینٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بزنس کا سگنیفکینس کن اینٹیز کے ریفرنس سے اور اس سے انٹیٹی ٹی ریلیشن شپ بنا ہے جو انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائگرام تھے دیور دین ٹرانسلیٹڈ انٹو ٹیبلس اور وہ جو ٹیبلز تھے وہ اس کا نیمل بدل تھے اس کی ریپلیسمنٹ تھے جو کہ فلیٹ فائل تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان فلیٹ فائلس کو توڑ کے ٹیبل بنا دی ہے سیپریٹ ٹیبلز بنا دی ہے تو ان ٹیبلز کے ساتھ ملا کے کیسے جواب نکالا جا سکتا ہے تو اس کے لیے جوائن آپریشنس بنائے گئے تو جو آپ کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمس تھے ان میں اس لیے جوائنز ڈالے گئے کہ ٹیبلز کو جوڑا جا سکے لیکن جو جوائنس بنائے گئے جو جوائن ٹیکنیکس او ٹی پی سسٹمز میں پریویلنٹ رہی اور ہیں بھی وہ عام طور پہ نسٹڈ لوپ ٹائپ جوائنز ہے میں آپ کو اس کی خاصی ڈیٹیل اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا اور یہ جو جوائن ٹیکنیکس ہے یہ ایک ٹیبل کی ایک رو کو لیتی ہیں اور دوسرے ٹیبل کی باقی رو سے کمپیرزن ہوتا ہے پھر پہلے ٹیبل کی دوسری رو لی جاتی ہے اور پچھلے والے ٹیبل کی باقی روز سے کمپیریزن ہوتا ہے اگر دونوں ٹیبلز میں آڈر این روز ہیں تو یہ آرڈر این اسکوئر ٹائم لگے گا اس میں جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے ان سپورٹ کی انوائرمنٹ میں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ای ER آر کی ضرورت کیوں پڑی ای ER آر کی ضرورت پڑی کوبولین سسٹمز کی جو شارٹ کمنگس تھی ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اس ضرورت کے تحت ایک چیز تو کی گئی لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا اور اگر اس کا فائدہ ہوا تو کیا فائدہ ہوا یہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں وائی ای ماڈلنگ ہیز بین سکسیسفل یہ کیوں کامیاب رہی اس کے جو پوائنٹس ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ چیدہ چیدہ پوائنٹس اب آپ کے سامنے پہ آ چکے ہیں وہ پوائنٹس کیا ہیں کپل with نارملائزیشن ڈرائیوز آؤٹ دا ریڈنڈنسی آؤٹ of the ڈیٹا بیس اپڈیشن کے لیے ایک سنگل پوائنٹ ہے انڈیکسنگ بھی استعمال کی جا سکتی ہے ریزلٹڈ ان سکس آف او ایل پی سسٹم جو اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ تھی اس کو نارملائزیشن کے ساتھ ملا کے آگے چلایا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سسٹم میں ریڈنڈنسی آ رہی تھی اس ریڈنڈنسی کو نکال دیا گیا ریڈنڈنسی کو نکالنے سے دو آبیس فائدے ہوئے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو ڈیٹا انٹری کے ایررز تھے وہ کافی کم کر لیے گئے آگے ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھیں گے ای ایل میں ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ میں اور ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ میں کہ یہ جو ڈیٹا انٹری کے ایررز ہیں یہ ایک ڈرونا خواب ہے یہ نائٹ میئر ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں اس کے اتنے پروفاڈ امپیکٹس ہیں کہ اچھے بھلے سسٹمس کو یہ کریش کرا دیتے ہیں نکارا کرا دیتے ہیں بدنامی حاصل ہوتی ہے تو پتہ چلا عزیز طلباء طالبات کہ ای آر ٹیکنیکس کپل وتھ نارملائزیشن سے ریڈنڈنسی کو نکال دیا گیا جب ریڈنڈنسی کو نکال دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا جو کہ ملٹیپل جگہ ایگزٹ کر رہا تھا وہ صرف ایک جگہ ایگزٹ کرے گا جب ڈیٹا ایک جگہ ایگزٹ کرے گا تو ڈیٹا صرف ایک جگہ پہ ہی اپڈیٹ کیا جائے گا جب ڈیٹا ایک جگہ اپڈیٹ کیا جائے گا تو آبویسلی نہ صرف اپڈیٹ کرنے کی کاسٹ گھٹ گئی ان ٹرمز of effort اور ان ٹرمز آف ٹائم آلسو بلکہ جو کوہرنس کے مسائل پیدا ہوتے تھے کہ یہاں کوئی چیز اپڈیٹ ہو گئی یہاں اپ ڈیٹ ہونے سے رہ گئی وہ کوہیرنس کے مسائل ختم ہو گئے ایک بات تو یہ ہوئی جب ٹیبل سٹرکچرز بنا لیے گئے تو ان ٹیبل سٹرکچرز کو ایکسیس بھی تو کرنا ہے تو پھر انڈیکسنگ ٹیکنیکس استعمال کی گئیں انڈیکسنگ ٹیکنیک کا فائدہ کیا ہے ہم بہت ڈٹیل میں پڑھیں گے انڈکشن ٹیکنیکس کون کون سی ہیں ڈسیزن سپورٹ کی انوائرمنٹ میں لیکن دوستوں عزیز طلبہ اور طالبات انڈکشن ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پورا ٹیبل اسکین نہیں کرنا پڑتا جو کہ پہلے کرنا پڑتا تھا فلیٹ فائل انوائرمنٹ میں اس لیے ای آر ٹیکنیکس کامیاب ہوئیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر اینٹی اور موسٹ آف دا اینٹیز گوڈ ٹرانسلیٹڈ انٹو جب چیزیں ٹیبل کی شکل میں آ گئیں تو ان کو انڈیکس کرنا آسان ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ جو سارے فیچرز ہیں دیر کانٹریبیوٹیڈ ٹو ورڈس دا سکسیس آف او ایل ٹی پی سسٹمس آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں کافی لیکچر سے یہ سوال اٹھاتا آیا ہوں ریز کرتا آیا ہوں کہ جب چیزیں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں تو پھر ان کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے یہ ہم اگلی سلائیڈ میں چیدہ پوائنٹس دیکھیں گے اور پھر ان کو میں ایکسپلین بھی کروں گا نیڈ فار ڈائمینشنل ماڈلنگ ان سوال یہ ہے کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ضرورت کیوں پڑی جیسا کہ میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا اگر آپ کو سوالوں کے جواب مل رہے ہیں اگر ریڈنڈنسیز ختم ہو گئی ہیں اگر اپڈیٹ کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے اگر ایفرڈ بھی کم ہو گیا ہے, تو وائی ڈائمینشنل ماڈلنگ ٹھیک ہے وہ جو سیانے کہتے ہیں کہ پکچر از 1000 ورڈ تو میں پہلے آپ کو ایک شکل دکھاتا ہوں ایک ٹیپکل ایک ایسے اسکیما کی جو کہ تھرڈ نارمل فارم میں ہے تو عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے ایک تھرڈ نارمل فارم میں اسکیما ہے جس کو کہ سمپلیفائڈ کہا گیا ہے سمپلیفائیڈ کو ڈبل کورس میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ لٹرل میننگ میں استعمال نہیں کیا جا رہا آپ دیکھیں کہ بہت ساری ٹیبلز ہیں ان میں لنکجز ہیں ان میں ریلیشن شپس ہیں اور اس ساری شکل کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کافی ایفٹ اور وقت چاہیے اور جب تک یہ شکل ایک پروگرامر کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی تو وہ کارسپونڈنگلی اس کو آگے لے کے کیسے چل سکتا ہے یقیناً آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے اب ساتھیوں ہم دوبارہ سے پچھلی سلائڈ کی طرف آتے ہیں اور ہم یہ میسج لے کے ساتھ آ رہے ہیں یہ سبق لے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جس کیما کو سمپل کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی بڑا سمجھنا آسان ہے تھرڈ نارمل فارم میں اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں اس میں کیا چیزیں سمجھنا آسان ہے اور کیا چیزیں سمجھنا مشکل ہیں جو اس میں اس سمجھ میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے عزیز طلبہ اور طالبات کہ سمجھ اور نہ سمجھ ریلیٹیو چیزیں ہیں جب تک آپ کسی سمپل ریپرزنٹیشن کو نہیں دیکھیں گے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جس ریپرزنٹیشن کو آپ سمپل سمجھتے تھے وہ دراصل سمپل نہیں تھی ٹھیک ہے اس ریپرزنٹیشن میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں سمجھنے کے یا نہ سمجھنے کے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے ایسے سوالات بھی ریز ہوتے ہیں ایسے کوسچنز بھی ہیں کہ جن کا جواب حاصل کرنا بہت مشکل ہے جو کہ اس کو دیکھ کے سمجھ میں بات آ جانی چاہیے تھی وہ مشکلات کیا ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتا ہوں جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین پہ اس وقت موجود ہے یہ تین چار پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس کیا ہے کون سا ٹیبل امپورٹنٹ ہے کون سا ٹیبل سب سے بڑا ہے کون سا ٹیبل نیومیریکل ڈیٹا اپنے اندر رکھتا ہے اور ڈائمینشنس کی انفارمیشن کس ٹیبل کے اندر ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں انالوجی بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کسی محفل میں جائیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں سب سے امپورٹنٹ شخص کون سا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ جاننا جس شخص کے گرد لوگ ہلکا بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہی شخص امپورٹنٹ ہوگا لوگ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہوں گے لوگوں نے اس کی طرف منہ کیا ہوا ہوگا جب وہ بولتا ہوگا تو لوگ خاموشی سے سنتے ہوں گے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سن بھی نہ سکتے ہو تو آپ کو دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ اس محفل میں اہم شخص کون سا ہے جس اسکیما کو ہم نے سمپلیفائیڈ تھرڈ نارمل فارم کا اسکیما کہا تھا آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس سکیما کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سکیما میں سب سے اہم ٹیبل کون سا ہے ایمانداری سے بتائیں نہیں بتا سکتے ہیں نا یہ ایک لیمٹیشن ہے اس اسکیما کی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل سکا کہ اس میں کریٹیکل ٹیبل کون سا ہے اس کے بعد پھر اس کیما کو ذہن میں لے کے آئے اس کیما میں بہت سارے ٹیبلز تھے اور ٹیبلز تو نہیں دکھائے تھے ان کے ہیڈرز آپ کو دکھائے تھے وہ کالمز دکھائے تھے وچ کانسٹیوٹ دا ہیڈر آف پرٹیکولر ٹیبل پھر میں آپ سے پوچھوں گا ایمانداری سے بتائیں کیا آپ ایک ہیڈر کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون سا ٹیبل سب سے بڑا ہوگا نہیں بتا سکتے ہو سکتا ہے کسی ٹیبل کا ہیڈر تو بڑا ہو لیکن نمبر آف روز اس میں تھوڑی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیبل کا ہیڈر چھوٹا ہو لیکن نمبر آف روز اس میں بہت زیادہ ہو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس کیما کو دیکھ کے یہ بتا ہی نہیں سکتے کون سے ٹیبل میں ڈیٹا زیادہ ہوگا کون سا ٹیبل اہم ٹیبل ہے اگلے دو پوائنٹس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں سوالوں کے بارے میں آپ کو آپ یہ نہیں بتا سکتے ان ٹیبلز کو دیکھ کے آسانی کے ساتھ کہ کون سے ٹیبل میں نمبرز ہوں گے نمبرز کا مقصد فیکچول ڈیٹا فیکٹس کس ٹیبل میں ہے سیلز ریکارڈ کتنے آئٹمس کی سیل ہوئی اور کتنے روپے اس سیل سے حاصل ہوئے وغیرہ وغیرہ آپ کو ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ آپ نہیں بتا سکتے آپ یہ نہیں بتا سکتے اس قیمہ کو دیکھ کے کہ کون سے ٹیبلز میں ڈسکرپٹیو یا ڈیمنشنل انفارمیشن ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس سمپلیفیکیشن کا کیا فائدہ جو بجائے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے اور سوال ریز کر دے ریز ود زی تو یہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں یہ ساری بات ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے اگلے پوائنٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کمپلیکسٹی آف ریپرزینٹیشن نیڈ فار ڈائمینشنل یہ پوائنٹس ہمیں مزید اس ضرورت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ضرورت ہے ہمیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کی کیوں ضرورت ہے کیسے ضرورت ہے یہ ایک گراف تھیری کی پرابلم ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال بہتر تو یہ ہے کہ میں آپ کو شکل دکھا دوں اسکرین کے اوپر جیسا کہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے کہ ایک جو آپ کا ای آر ڈی ماڈل ہے اس کی بہت ساری ریپرزنٹیشنز ہو سکتی ہیں وہ ایک گراف ہے نا جی اور اس کی بہت سی ریپرزنٹیشنز ہو سکتی ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں مختلف لوگوں کو بٹھاؤں اور سب سے یہ کہوں گے بھی یہ بزنس ہے یہ بزنس کی ورکنگ ہے آپ اس کی بیسس پہ مجھے ایک ای آر ماڈل بنا کے دے دیں کافی چانس ہے کہ ہر بندہ جو ای آر ماڈل بنا کے دے گا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا دیکھنے میں انفارمیشن کانٹینٹ تو شاید ان کا یقیناً ایک جیسا ہی ہوگا لیکن ماڈل دیکھنے میں مختلف ہوں گے اب یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ دو گرافز ہیں جو کہ ای آر ماڈلس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں جو آپ کی سکرین پہ لیفٹ سائیڈ پہ گراف ہے اور جو رائٹ right سائیڈ پہ گراف ہے اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہی گراف ہیں لیکن جو گراف لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس کی انفارمیشن کانٹینٹ کم ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے ایز ریفرنس ٹو دا اور ایز کمپیئر ٹو دا گراف آن دا رائٹ سائڈ اس کو عزیز طلبہ اور طالبات کہتے ہیں گراف آئسو مورفزم پرابلم یہ شاید آپ نے ایلگردم کے کورس میں پڑھا ہو اور یہ بہت مشکل پرابلم ہے مشکل کمپیوٹیشنلی انٹینسو پرابلم ہے کہ آپ کے سامنے دو یا تین یا اس سے زیادہ گرافس آئیں رکھ دیے جائیں اور آپ یہ بتائیں کہ کون سے گراف ایک جیسے ہیں ایک ہی چیز ہے خاصی مشکل پرابلم ہے یہی پرابلم ای آر ماڈلنگ کے ساتھ ہے کہ آپ کو ایک ہی ماڈل ایک ہی بزنس کے لیے فرق فرق نظر آئیں گے اس اس ریپرزینٹیشن ٹیکنیک میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کے لیے ہمیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے پاس ایسے ٹیبلز آ سکتے ہیں ایسی اینٹیز بلکہ اینٹی مور اپروپریٹ ورڈ ایسی اینٹیز آ سکتی ہیں جس میں لنکجز بہت زیادہ ہیں اور وہ لنکجز They جسٹ increase the complexity of understanding the problem آج میں کچھ انگلیش زیادہ ہی بول رہا ہوں مذہب چاہتا ہوں تو مقصد کہنے کا کہ یہ ہے عزیز طور پر طالبات کہ یہ جو کمپلیکسٹیز تھیں یہ ہم کو اس ضرورت کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ہمیں dimensional modeling کی کیوں ضرورت ہے Why do we need dimensional modeling اس کو میں زیادہ فارملی بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل میں نیڈ فار ڈائمینشنل ماڈلنگ پیراڈاکس کا کیا مطلب ہے؟ پیراڈاکس کا مطلب ہے ایک کنفلکٹ کنفلکٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی انالیجی دیتا ہوں مثال دیتا ہوں کہ ایک اسپتال میں کچھ لوگ گئے پوچھا ان سے جا کے کہ جی آپریشن کیسا ہوا اور نے کہا جی آپریشن تو بہت کامیاب رہا پر مریض مر گئے یہ پیراڈاکس ہے ایسے کامیاب آپریشن کا کیا فائدہ کہ جس میں مریض ہی نہ رہے زندہ جو اس کے پیراڈاکس تھے ای آر ماڈلنگ کے اس کی ڈیٹیل اب آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکی ہے میں بریفلی اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر میں ان کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا ٹرائنگ ٹو میک انفارمیشن ایکسیسبل بٹ انبیلٹی ٹو کیوری دا ٹیبلس ای آر نارملائزیشن ریزلٹ ان لارج نمبر آف ٹیبلس ویچ آر ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہارڈ ٹو نیویگیٹ اینڈ اٹ ہیز لمیٹڈ اپلیکیشن ان ٹرمز آف انڈیویژل اور پیئرز آف ٹیبلس ٹو کمپلیکس فار کیوریز ملٹیپل ٹیبلس ود اے لارج نمبر آف ریکٹس توزیز طلبہ طالبات مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے سفر شروع کیا کوبولین سسٹم سے فلیٹ فائل سے ہم نے ای آر ماڈلنگ کی ہم نے نارملائزیشن کی ہم نے بڑے پاپڑ بیلے اور سارا اس ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا اس ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ انفارمیشن کو ڈیٹا کو اس شکل میں لائیں کہ اس کو ایکسس کرنا آسان ہو جائے سوالوں کے جواب حاصل کرنا آسان ہو جائے لیکن نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے جواب حاصل کرنا بجائے آسان کے مشکل ہو گیا اور وہ جو مشکلات تھیں میں نے آپ کو پیچھے بتا دی وہ والی مشکلات نہیں ہیں جس کے بارے میں, بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسا ہو گئیں ایسی بات نہیں ہے کہ کمپلیکسٹیز بڑھتی جائیں گی تو شاید سلوشن نکلتے آئیں گے سولوشنس آپ نے خود نکال لے ہیں دماغ استعمال کر کے تو پرابلمز کیا آئیں یہ مشکل کیوں ہو گیا یہ مشکل اس لیے ہو گیا کہ ٹیبلز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو ہوگیا جب بھی ہم نارملائزیشن کرتے ہیں ٹیبلز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یا جو ای آر پی ٹائپ سسٹمز ہیں اس میں ان ٹیبلز کی تعداد تو ہزاروں میں ہوتی ہے یہ میں کوئی ایگزجریٹ نہیں کر رہا ہوں یہ لٹرلی ہزاروں میں ٹیبلز ہوتے ہیں اس لیے کہ پورے انٹرپرائز کو سپین کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف ان ٹیبلز کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ ان ٹیبلز کو ایک پروگرامر کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ پروگرامر کے لیے ان ٹیبلز کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے اور جو ریل ویلو ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ میں جو ٹیبلز کو شامل کیا جاتا ہے یا جو ای آر ماڈلنگ کی جو ریل ویلو ہے وہ ویلیو یہ ہے کہ آپ چند ٹیبلز کو اگر ساتھ لے کے چلیں یا ان پہ جوائنٹس چلائیں تو اچھی پرفارمنس آتی ہے چند ٹیبلز پہ جوائن چلیں یا آپ ایک ہی ٹیبل کو ساتھ لے کے چلیں ایک ہی ٹیبل کو کیوری کریں اچھی پرفارمنس آتی ہے میں نے بہت شروع کے لیکچرز میں عزیز طلبہ و طالبات آپ کو مثال دے کے اچھی طرح سے سمجھایا تھا کیوری کی دو سیمپلز بھی دی تھے آپ کو کہ جب ہم ڈسیجن ان سپورٹ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں تو ہم بائی ڈیفالٹ ملٹیپل ٹیبلز کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹیبل نہیں ہوتا اور جب ٹیبلز کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور بڑے ٹیبلز کو جوائن کرنا ہے تو پرفارمنس تو دڑھام سے نیچے گر جائے گی اس لیے پیراڈاکس ہمارے سامنے آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اس کے حل کے بارے میں بات کرتا ہوں ای آر ورسس ڈائمینشنل ماڈلنگ اس کے حل پہ جانے سے پہلے میں بریفلی ان کو کمپیر کروں گا کہ یہ جو اینٹی انت, ریلیشن شپ ہے اور جو ڈائمینشنل ماڈلنگ ہے ان کو آپس میں کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو مخصر طور پہ بتاتا ہوں اس کی جو کمپیزن کی سلائڈ ہے وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا ای آر کانسٹیٹیوٹ ٹو آپٹمائز او ایل ٹی پی پرفارمنس یہ تو میم شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ او ٹی پی کے لیے ہے اور ڈیمیشنل ماڈلنگ جس کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈسیزن سپورٹ سسٹمز کے لیے ایک میں آپ کو اس کی اینالجی دیتا ہوں انالجی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکوٹر ہے یا موٹر سائیکل ہے اور آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں سیمنٹ کی بوریاں لوڈ کر کے موٹر سائیکل پہ لے کے جایا کروں گا سیمنٹ کی ایجنسی سے اپنے گھر تک جس مقصد کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی موٹر سائیکل فارغ ہو جائے گی ہاں اگر آپ کوئی پک اپ استعمال کرتے یا ٹرک استعمال کرتے اور سیمنٹ کی بوریاں اس میں لوڈ کر کے لے جاتے وہ ٹرک تبانہ ہوتا دو پھیروں میں شاید بیسوں میں بھی تباہا ہوتا ہے شاید دو سو پھیروں میں بھی تباہ ہوتا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یو آر یوزنگ دا رائٹ ٹول فار دا رونگ ایپلیکیشن ایک فرق تو یہ ہوا دوسرا فرق جو ای ER آر اور ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ہے وہ یہ ہے کہ ای آر مائکرو لیول پہ جا کے بزنس کو میپ کرتا ہے مائکرو لیول پہ ڈٹیل میں جا کے کہ ایکچولی بزنس کیسے کا چل رہا ہے بہت ڈیٹیل میں جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو ڈائمینشنل ماڈلنگ ہے وہ ایک میکرو لیول سے بزنس کو دیکھتے ہیں دور سے بزنس کو دیکھتے ہیں میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ڈسیجن سپورٹ سسٹم میں ہم انٹرسٹڈ ہیں ہائر لیول آف ڈیٹا کے اندر یا ایگریگیٹس کے اندر ہم چیز کو دور سے دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ایک دو ٹرانزیکشنز کا اثر ساری چیز پہ نہیں پڑتا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو دونوں کی اپروچز ہیں وہ مختلف اپلیکیشنس کے لیے ہیں مختلف یوزرز کے لیے ہیں ٹھیک ہے جی پھر میں تیسرے فرق کے بارے میں بات کرتا ہوں تیسرا فرق کیا ہے جیسے میں نے آپ کو دو گرافز کی ڈرائنگز میں دکھایا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا بلکہ آپ بھی اس بات پہ کنوینس ہو چکے ہوں گے کہ جو دونوں ڈرائنگز تھی وہ ایک ہی گراف کے بارے میں تھی گراف تو فرق نہیں تھے گراف ایک ہی تھے اب اگر آپ سسٹم بناتے ہیں ان گرافس کے کورسپونڈنگ انفارمیشن پر کام کرنے کے لیے تو جو ای آر ماڈلنگ میں گرافس بنتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ویریشن آ سکتی ہے وہ بہت زیادہ فرق ہو سکتے ہیں بزنس میں چینجز آئیں وہ بہت زیادہ فرق ہوں گے اس کے مقابلے میں جو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ہم اسکیما استعمال کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا وہ کافی حد چینج نہیں ہوتا اس کا کیا سگنیفیکینس ہے اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جب ہم رول ایپ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسمارٹ انوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیکول کی آٹومیٹک جنریشن بھی ہوتی ہے اب جو انوائرمنٹ سیکول کو آٹومیٹکلی جنریٹ کرے گی انوائرمنٹ اس کے سامنے اگر آپ ہر دفعہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا اسکیما لے کے آ جاتے ہیں اور اسکیما میں بہت زیادہ چینجز شروع ہو جاتی ہیں تو وہ جو آپ کے ٹولز ہیں ان کے لیے تو کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ وہاں وہ آٹومیٹک ٹولز ہیں آٹومیٹک کو اگر آپ نگیٹو طور پہ دیکھیں دے کائنڈ آف ڈم ٹولز آلسو تھوڑا سے ڈم بھی ہیں ٹول وہ اس لیے اگر ہر دفعہ چینج آ جاتا ہے اسکیما کے اندر تو ان ٹولس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ آپٹمائز کر سکیں پرفارمنس اس کے حساب سے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ہر دفعہ آپ کا ٹول جو ہے وہ اس کے سامنے ایک ایسا اسکیما آتا ہے جو کہ چینج ہو گیا اب ٹول میں تو اتنی ویریبلٹی نہیں ہے کہ وہ اسکیما کو ساتھ لے کے چل سکے یہ میں ای آر ماڈلنگ کی بات کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں اگر ہم ڈائمینشنل ماڈلنگ کی بات کریں گے تو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں جو اسکیما ہوتا ہے جس کو کہ ہم سٹار اسکیما بھی کہتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اسٹار جوائن بھی کہتے ہیں اس میں جو ٹول ہے اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اس اسکیما کے ساتھ سیکول جنریٹ کرنا اور بے آپ کا بزنس جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں لیکن اس کے کورسپونڈنگ جو آپ نے اسکیما بنایا ہے وہ کافی حد تک سٹیٹک رہتا ہے یہ اس کی ایک اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی ایک ویکنیس بھی ہے اب ساتھیوں میں آپ کو اس کے آخری پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا اسکیما ہے جو ای آر ماڈلنگ میں اسکیما بنتا ہے اٹ از ولن ٹو چینجز ان دا بزنس جیسے جیسے بزنس چینج ہوتا جائے گا اسکیما ویسے ویسے چینج ہوتا جائے گا اور جو بزنس میں چینجز آتی ہیں یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو جب آپ ہر دفعہ اسکیما چینج کر دیتے ہیں تو ہر دفعہ جو ٹول آپ کا آٹومیٹکلی سیکول جنریٹ کر رہا ہے اس کے لیے آپ نے مشکل پیدا کر دی اور پرفارمنس خراب ہوتی جائے گی اس کے مقابلے میں جو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ہم اسکیما دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے وہ اسکیما خاصی حد تک اسٹیٹک رہتا ہے بزنس چینجز کے ساتھ ساتھ تو اس میں دو سکول آف تھاٹس ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کو ڈیٹا ویر کے کانٹیکٹ میں ڈیٹا بیس سے الگ نہیں دیکھنا چاہیے ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو فرق دیکھنا چاہیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ آخری چیز ہونی چاہیے پرفارمنس کو انہینس کرنے کے پہلے انڈیکسنگ کو دیکھا جائے یا پہلے مٹیریلائز ویوز کو دیکھا جائے میں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کے بعد ڈائمینشنل ماڈلنگ کی طرف جائیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے آپ کو بریفلی بتانے کا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کوئی ایبسلوٹ چیز نہیں ہے اس کے بارے میں مختلف آرا پائی جاتی ہیں ہاؤ ٹو سمپلیفائی این ای data ڈیٹا ماڈل اینٹی ریلیشن شپ ماڈل تو آپ کے سامنے آ گیا یہ تو بن گیا اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو سمپلیفائی کیسے کریں ہم اس کو ڈیسیزن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے کیسے لے کے آئیں ٹھیک ہے جی اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو ڈی نارملائزیشن ہے جو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں جو میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتائی تھی اور ان کے ایشوز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ جو چیز ہے جو کہ آج کے لیکچر کا آبجیکٹو بھی ہے وہ ہے ڈائمینشنل ماڈلنگ تو ڈائمینشنل ماڈلنگ سے ہم ایک ای آر ماڈل کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس کو ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں استعمال کر سکیں تو عزیز طلبہ طالبات سوال یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہم کیسے پرفارمنس حاصل کریں گے اور ای آر کو ہم کیسے اس صورت میں لے کے آئیں کہ پرفارمنس حاصل کی جا سکے تو ڈی نارملائزیشن تو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ڈائمینشنل ماڈلنگ ایک طریقہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ لیکچر کا ٹائٹل بھی تھا کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کیا چیز ہے ڈائمینشنل ماڈلنگ کیا ہوتی ہے یا کس کیما کو ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپٹیمائز ہے ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے یہ ہم اگلے سلائڈ میں ڈسکس کرتے ہیں واٹ is ڈائمینشنل ماڈلنگ ڈائمینشنل ماڈلنگ ہوتی کیا ہے تو جو ڈائمینشنل ماڈلنگ کے کی فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہیں وہ فیچرز کیا ہیں؟ یہ ہے یہ ایک سمپلر لاجیکل ماڈل ہے یہ انہرینٹلی ڈائمینشنل ہے جو فیکٹ ٹیبل ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں اس میں ملٹی پارٹ کی ہوتی ہے ڈائمینشنل ٹیبلز میں سنگل پارٹ پرائمری کی ہے اور کیز آر یوزلی سسٹم جنریٹڈ تو ساتھیوں جو کی پوائنٹ ڈائمینشنل ماڈلنگ میں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اٹ از لاجیکل اٹ از سمپل اینڈ اٹ از مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے بزنس کو سمجھنا بہت آسان ہے انڈرسٹینڈنگ جب پروگرامر کے لیے آسان ہوگی تو جب کوئی بھی ٹول جو کہ آٹومیٹکلی سیکول جنریٹ کرتا ہے اس کے لیے اس کو پروسیس کرنا بھی آسان ہوگا تو جو ڈائمینشنل ماڈل ہے اٹ از انٹرنزیکلی ڈائمینشنل اس میں دو طرح کے ٹیبلز ہوتے ہیں ایک کو فیکٹ ٹیبل کہا جاتا ہے اور ایک کو ڈائمینشنل ٹیبلز کہا جاتا ہے فیکٹ ٹیبل بہت بڑا ہوتا ہے ان ٹرمز آف ڈیٹا اور ڈائمینشنل ٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں کافی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ طالبات یہاں سے ہمیں ان سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو گئے کہ جو ہم پہلے دیکھ کے آئے تھے ہم کو ڈائمینشنل ماڈل دیکھ کے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کی ٹیبل کون سا ہے جس کو کہ فیکٹ ٹیبل کہا گیا ہے فیکٹ ٹیبل وہ ہے جس میں نمبر سٹور کیے جاتے ہیں کہ کتنے آئٹمس کی سیل ہوئی سیل سے ریونیو کے حاصل ہوا اور چیز کتنی چاہیے ہے وغیرہ وغیرہ جو ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں اس میں ڈائمینشنس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے جیسے کہ ٹائم ڈائمینشن ہے جیسے جیوگرفی ڈائمینشن ہے جیسے کہ پروڈکٹ ڈائمینشن ہے اس کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ جو فیکٹ ٹیبل ہے جو مین ٹیبل ہے اس میں جو پرائمری کی بنتی ہے دیٹ کنسٹ آف ملٹیپل کالمس یہ ملٹی پارٹ کی ہوتی ہے آبویسلی جو آپ کے ڈائمینشنل ٹیبل ہیں اس میں سنگل کالم کی ہوتی ہے سنگل کالم کی پرائمری کی ہوتی ہے اس کے بعد ایک بڑا عجیب سا فرق جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ اور ڈائمینشن ٹیبل میں یہ جو فورن کی ریلیشن شپ بنتا ہے اس ریلیشن کے جو کاررسپونڈنگ کی کالم ہوتا ہے اس میں جو کی کی ویلیوز ہیں وہ عام طور پہ سسٹم سے جنریٹ کی جاتی ہیں سسٹم سے اس لیے جنریٹ کی جاتی ہیں کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیوں جنریٹ کی جاتی ہیں؟ سوچیں اس کے بارے میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کل کو اگر بزنس میں چینجز آتی ہیں اور آپ نے بزنس بیسڈ کیس کو فورن کی کے طور پہ استعمال کیا ہے تو وہ تو پھر آپ کو چینج کرنی پڑ جائیں گے اور چینج کرنے میں ایشو کون سا آئے گا مینٹیننس کا ایشو آئے گا عزیز و طالبات اور اٹ از آلویز انڈر لوگ ہمیشہ یہاں مغالتا کر جاتے ہیں کہ مینٹیننس کتنا بڑا ایشو ہے تو یہ سسٹم جنریٹڈ کیز کا فائدہ یہ ہے کہ بزنس بشک شک چینج ہوتا رہے کیز چینج نہیں ہوتی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اس کے علاوہ اور کیا فیچرز ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سٹار سٹرکچر سپورٹ اول ایپ اسٹار سپورٹ اول ایپ تو عزیز طلبہ طالبات میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں یہ بتایا تھا کہ ایک فیکٹ ٹیبل ہے اور باقی ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں تو یہ جو ٹیبلز ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیسے کیا جاتا ہے ان کی کنیکٹیوٹی اس طرح سے ہوتی ہے جو فیکٹ ٹیبل ہے وہ اسکیما کے سینٹر میں آتا ہے اور جو ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں ان کا لنک اپ ہوتا ہے فیکٹ ٹیبل کے ساتھ تو یہ ایک سٹار ٹپالوجی کو جنم دیتے ہیں اسٹار ٹپالوجی کیا ہوتی ہے اس کا ذکر پچھلے لیکچر میں بھی ہوا تھا آپ فکر نہ کریں میں آپ کو اس لیکچر میں ٹپالوجی دکھاؤں گا اور اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا تو سٹار ٹپالوجی ایک نشانی ہے ڈائمینشنل ماڈل کی اور اس کو سٹار جوائن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تضباء وطالبات ایک اور جو فرق یا جو چیز بتاتی ہے کہ جی یہ ڈائمینشنل ماڈل ہے ڈائمینشنل ماڈلنگ سپورٹس رول ایپ آپریشنس یہ پچھلے لیکچر کو ریفر کریں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رول ایپ انوائرمنٹ میں ہم آن دا گو بھی کیوریز کو رن کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ آن دا گو کیوریز کو رن کرنے کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے مو بنایا تھا اب ہم آن دا گو کیوریز کیسے رن کر سکتے ہیں کیوریز رن کرنے کے لیے ہم نے اسکیما کو چینج کر دیا اسکیما کو اس طرح چینج کیا کہ جب ہم نے مختلف ہیارکیز کی جو ٹیبلز تھے جب ان کو کلیبس کر کے سنگل ڈائمینشنل ٹیبل بنایا تو ان جوائنز کو المینیٹ کر دیا جو سسٹم کی پرفارمنس کو گریڈ کرتے تھے آئی بات سمجھ میں آپ کو اس کے علاوہ اور بھی فیچرز ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے کہ یہ جو ٹیبلز ہیں ان کے درمیان ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہوتے ہیں اور ایک بہت خاص فیچر جو اس اسکیما کا ہے وہ طلبہ طلبات یہ ہے کہ دیر از اے سنگل پاتھ بتوین ٹو نوڈس سنگل پاتھ کا کیا مطلب ہوا کہ بیسکلی اس میں صرف دو طرح کے ٹیبلز ہیں ایک فیک ٹیبل اور باقی ڈائمینشنل ٹیبلز ہے تو اگر آپ نے چوری کیو کرنی ہے تو آپ ایک ڈائمینشنل ٹیبل سے فیک ٹیبل پہ جاتے ہیں یا ٹیبل سے ڈائمینشنل ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی کمپلیکس راؤٹنگ نہیں کرنی پڑتی کسی ہائر کے اندر ٹیبلز کو جوڑنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے یہ خاصی سمپلیفائیڈ سٹرکچر ہے جو ڈائمینشنل ماڈل ہے خاصا سمپلیفائڈ ہے اور ایک ورڈ آف کوشن کہ اسی سمپلسٹی کو بعض ایکسپرٹس اچھا نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اس میں سارا بزنس ماڈل نہیں ہو رہا اس کی کچھ میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ہائی ان ڈائمینشنس جیسا کہ آپ کے سامنے اب سکرین پہ آ چکا ہے کہ ڈائمینشنس میں ہائرکیز ہوتی ہیں ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم ان کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں یہ دیکھیں گے کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہے اور اس کو ہونے کا کیا فائدہ ہے اس کا نہ ہونے کا نقصان کیا ہے تو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئٹمس ایک ایلیمنٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آئٹم جو ہے وہ آپ نے بریک کیا بکس کے اندر اور کلوتھس کے اندر اب کتابیں بھی مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں جیسے کہ فکشن کی کتابیں یا کہ ٹیکسٹ کی کتابیں جو کپڑے ہیں وہ خواتین کے بھی ہو سکتے ہیں مرد کے بھی ہو سکتے ہیں مرد حضرات کے بھی یہاں جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ ملا نہیں سکتے ان کو آپ مکس نہیں کر سکتے جیسے جو فکشن کی کتابیں ہیں وہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی فکشن کی کتاب کسی ٹیکسٹ میں آ جائے وہ ایک کائنڈ آف ایکسیپشن ہے اسی طرح جو انجینئرنگ کی ٹیکس کی کتابیں ہیں ان کو بھی اب بائفر کر دیتے ہیں ڈسپلن وائز جو میڈیکل کی کتابیں ہیں ان کو بھی بائفر کریٹ کر دیتے ہیں مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ڈائمنشنز میں ہائرکی ہوتی ہے اور اس ہائرکی کا فائدہ یہ ہے کہ جو ڈسیجن میکر ہے وہ کسی ایک پوائنٹ میں ہائرکی کے لاجیکلی داخل ہو کے باقی ہائرکی میں دیکھ سکتا ہے تو ڈائمنشنز کی یہ ہائرکی کا فائدہ ہے میں نے آپ کو یہ کیوں بتایا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل واضح ہوگی جب ہم ان اسکیماز کو سمجھیں گے تو دو اسکیماز ہیں جو کہ اس انوائرمنٹ میں جن کا ذکر ہوتا ہے جن کا استعمال ہوتا ہے ایک کو سنو فلیک سکیمہ کہا جاتا ہے اور ایک کو اسٹار سکیمہ کہا جاتا ہے سنو فلیک سکیمہ وہ ہے جو کہ او ٹی پی انوائرمنٹ میں استعمال ہوتا ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں استعمال ہوتا ہے اسنو فلیک اسکیما اس انوائرمنٹ کے لیے ہے خاصا کامپلیکس ہے جو سٹار سکیما ہے وہ ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے جو سٹار سکیما ہے اگر میں اس کو روٹیٹ کر دوں میں گھما دوں تو وہ پھر بھی سٹار رہے گا ٹھیک ہے نا جی اگر میں اس کا ایک اینڈ یا لیف اٹھا کے ادھر لے آؤں اور یہاں سے ایک لیف ادھر لے جاؤں وہ تب بھی اسٹار رہے گا اگر میں اس کو اس طرح فلپ کر دوں وہ تب بھی اسٹار رہے گا اس کی شکل میں کوئی چینج نہیں آتی یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کے جو ساتھ کمپیرزن کے لیے سنو کی اسکیم دکھایا گیا ہے اس کو آپ گھما کے تو دیکھیں جس کی پانچ چار چکلیں گھما دیں پچھانا نہیں جائے گا کہ یہ وہی اسکیما ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا آپ بات سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اس سنو فلیک سکیما کے کورسپونڈنگ ایکچول سکیما ہے ایکچول ریلیشن شپ سے کے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائے تھے یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ میں آپ کو جب اگلی سلائیڈ میں اس کے کورسپونڈنگ اسکیما دکھاؤں گا جو کہ سکیما ہے آپ کو تب سمجھ آئے گا کہ اس کا سگنیفیکینس کیا ہے تو اب آپ کے سامنے جو سکیما آگے ہے اسکرین پہ یہ سٹار سکیما ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں یہ جو اسکیما ہے اس میں وہی ریلیشن شپس ہیں جو کہ سنو فلیک اسکیم میں تھے فرق صرف یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں جو فیکٹ ٹیبل ہے اس کے نیچے وہ نمبرز ہیں جو کہ فیکٹس ہیں جیسے کہ سیل روپیز کتنی تھی کتنے آئٹم کی سیل ہوئی وغیرہ وغیرہ یہ نمبرز اور فیکٹس ہیں جو کہ فیکٹ ٹیبل کے اندر ہے فیکٹ ٹیبل کے ساتھ ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں جن کی کہ فیکٹ ٹیبل کے ساتھ ون ٹو مینی کی ریلیشن شپ ہے یہ وہی ٹیبلز ہیں جن کو کہ کولیپس کر دیا گیا ہے جو کہ آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھے تھے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہائیرکیز ختم کر دی گئی ہیں ہائرکیز اس لیے ختم کر دی گئی ہیں کہ جوائن کی پرفارمنس حاصل کی جا سکے اور جوائن کی پرفارمنس کب حاصل ہوگی جب جوائن آپریشن ہی نہیں ہوگا تب جائن کے پرفارمنس حاصل ہوگی تو امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ جب آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں سنو فلیک سکیما سے اسٹار اسکیما میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چیز کو ٹوٹلی totally چینج کر دیا ہے بلکہ چیز کو آپ سمپلیفائی کر دیتے ہیں اور اس سمپلیفکیشن کا فائدہ کیا ہے اس لیے کہ میں آپ کو شروع سے کہتا آ رہا ہوں اور کہتا بھی رہوں گا کہ ہم وہ چیز کریں گے جس کا بینیفٹ ہوگا ڈسیزن میکر کو وہ بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بینیفٹ سمپلسٹی کا ہے بینیفٹ تو سمپلسٹی کا ہے اور وہ بینیفٹ کیا ہے یہ موٹا موٹا آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا گیا ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب سٹار اسکیما کو ایک بزنس یوزر بھی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں یہ یہی میرا بزنس ہے دس از مائی بزنس یہ میرا بزنس ہے میرا بزنس ایسے ہی کام کرتا ہے یہ اسکیما کا فائدہ ہے ٹھیک ہے جی لیکن ایک بات یاد رکھے کہ صرف فائدے ہی نہیں ہو رہے ہوتے ان کے ساتھ اور بھی ایشوز ہوتے ہیں میں آپ کو ایک سلائڈ دکھا کے اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں فیچرز آف سٹار اسکیما سٹار اسکیما کے کیا فیچرز ہیں یہ جو فیچرز ہیں ان کے کچھ پوائنٹس اب آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکے ہیں آپ ان پوائنٹس کو ذرا دیکھ لیں ہائرکیز ڈائمینشنل دیر از اے سنگل فیکٹ ٹیبل اٹ از واسٹلی سمپلیفائڈ دیر آر فیوئر ٹیبلس فیوئر جوائنٹس اینڈ سم ایڈیشنل اسپیس از ریکوائرڈ تو طلبہ و طالبات جو پہلا یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ جب آپ نے سنو فلیک سکیما سے اسٹار کی طرف آئے تو ہائرکیز کو کلیپس کیا اور اس سے کچھ نقصان ہوگا کیا میری بات سمجھیں آپ میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اسٹار اسکیما حاصل کرنے کے لیے جو سنو فلیک سکیما میں جو ہائرکیز تھیں ان کو کلیپس کر کے سنگل ٹیبل بنا دیا اور جو سنگل ٹیبل بنایا اس کو ہم ڈائمینشنل ٹیبل کہتے ہیں جیسے کہ ٹائم کا تھا اس کو آپ نے سنگل ٹیبل بنا دیا جاگرفی کو سنگل ٹیبل بنا دیا سوال یہ اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے طلبہ و طالبات کہ جب آپ نے ہائرکیز کو کلیبس کر کے سنگل ٹیبل بنا دیا اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی ایلیمنٹ کس کی سیٹ تھی یا ہائرکیز میں اس کا لیول کیا تھا یہ انفارمیشن تو ضائع ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو انفارمیشن ضائع ہونے کی ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے بات کی تھی ماسٹر ڈیٹیل کے کانٹیکٹ کے اندر جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے میں اس کی بات نہیں کر رہا بات یہاں پہ ہائر کی کر کے لاس آف انفارمیشن ہے کہ ان کا ریلیشن شپ ضائع ہوگیا ہاں فائدہ اس کا obvious ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ اب اٹس واسٹلی سمپلیفائڈ اور کچھ پوائنٹ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نمبر آف ٹیبلز تھے جو ہزاروں میں تھے وہ ہزاروں سے گھٹ کے بہت کم ہو جاتے ہیں یہ بات بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے اور ایک بات جو کہ آبیس ہے کہ جب آپ نے ہائر کو کلیپس کر دیا تو ان ہائرکیز میں جو ٹیبل تھے ان میں جوائن آپریشن چل تھے آپ نے وہ بھی ختم کر دیا اور آف کورس اس سے آپ کو پرفارمنس حاصل ہوگی لیکن اس میں پھر ایک لیکن آگیا اس میں پھر ایک ایشو آ گیا وہ یہ ہے ایڈیشنل سپیس دیر از اے کوز ٹو اٹ تو یہ میں آخری پوائنٹ ڈسکس کروں گا کہ جب آپ نے ہائرکیز کو کلیبس کیا تو آپ کو فالتو اسپیس بھی تو استعمال کرنی پڑے گی اس کی بھی ضرورت پڑ جائے گی میں اس اسپیسیفک ایگزیمپل کے لیے تو اسپیس کی بات نہیں کرتا لیکن میں آپ کو آسان طور پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اسپیس کا ایشو کیسے آتا ہے اس کی ڈیٹیل اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کوانٹیفائنگ اسپیس میں یہ نہیں آپ سے کہوں گا کہ اسپیس زیادہ استعمال کرنی پڑ گئی زیادہ تو کوانٹیفائبل چیز نہیں ہے ہم اگزیکٹلی exactly کیلکولیٹ کریں گے کہ اسپیس کتنی استعمال ہوگی تو اس کی جو ڈیٹیلس ہیں اسپیس کی کیلکولیشن کے وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہیں اس کے بارے میں مخصر طور پہ بات کرتے ہیں ہم ٹیلی کام کی مثال لیتے ہیں پاکستان میں تقریباً دس ملین موبائل فون کے یوزرز ہیں سمپلسٹی کے لیے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کسی ایک کمپنی کے پاس جو کہ ٹاپ کی کمپنی ہے اس کے پاس تقریباً پانچ لاکھ یوزرز ہیں سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں کیلکولیشن کی سمپلسٹی کے لیے یہ کرتے ہیں تقریباً ٹو ففٹی تھاؤزینڈ پر ڈے ہوتی ہیں ان یوزرز کی طرف سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کا فیکٹ ٹیبل ہے اس میں 91 ون بلین روز ہوں گی سمپل میتھمیٹکس ہے اور ایک سمپلسٹی کے لیے زوم کریں ہیڈر سائز جس میں کہ ون ٹوینٹی ایٹ بائٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا فیکٹ ٹیبل ہے وہ 11 ٹیرا بائٹس کا بن جاتا ہے جو 11 ٹیرا بائٹس کا فیکٹ ٹیبل ہے اس میں اگر آپ ایکچول سٹی کو استعمال کر رہے ہوتے ایکچول سٹی کو تو ان ان ایوریج سٹی میں تقریباً آٹھ کریکٹرز آتے ہیں تو ہر کریکٹر کے لیے آپ ایک بائٹ استعمال کرتے اگر آپ فورن کی ریلیشن شپ استعمال کر رہے ہوتے تو آپ سٹی کی کوڈ استعمال کرتے پاکستان میں شاید 170 شہروں میں فون ایکسس ہے جو کہ ایک بائٹ میں آ سکتے ہیں اگر آپ سمپل میتھمیٹکس کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آپ کو ایڈیشنل تقریباً 5% سپیس اسپیس اور چاہیے اس کو ڈینارملائز شکل میں لانے کے لیے جس کو کہ ہم اس کانٹیکس میں ڈائمینشنل ماڈلنگ کہہ رہے ہیں تو ساتھ یہ ایگزیمپل سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑا ان ٹرمز اسپیس لیکن پرفارمنس بہت حاصل ہوئی اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو پڑھیں گے ڈیٹیلز میں جائیں گے کانسیپٹس چیک کریں گے اور یہ پڑھ کے اگلے لیکچر میں آئیں گے خدا حافظ